مرض اصل میں اس میں کئی قسم کے جو ایسے زیادہ اس کا مرض عروج پر ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے ہاں انسولین جیسے روزہ نہیں رکھ سکتا تو ایسی صورت میں تو اس پر روزہ جو ہے موخر کرنا یا اس کا فدیہ دینا اب رہا کہ وہ روزے کے دوران انسولین لگائے تو روزے کے دوران بہتر ہے کہ انجیکشن یا انسولین نہ لے لیکن دوران روزہ اگر کوئی انسولین یا انجیکشن لے لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے کوئی چیز کھائے نہیں جیسے دگدہ زار یہاں لگاتے ہیں لوگ کہیں لگاتے ہیں اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے نا ایک بات تو یہ ہے جو حضرات ٹیبلٹس استعمال کرتے ہیں دور مت جائیے ہمارے یہاں فیڈل بے ایریا میں ایک ڈائگنوسٹک سینٹر ہے جس میں ہمارے ایک میمن ایک ڈاکٹر فاروق ہوتے ہیں دو ڈاکٹر تھے ایک کا نام تھا ڈاکٹر انیس ایک کا نام تھا ڈاکٹر فاروق جو مین فیڈل بھی ایریا پر ان تمام ڈاکٹروں نے بیٹھ کر کے جو لوگ ٹیبلیٹس استعمال کرتے ہیں اس کا ایسا نظام بنایا کہ کون سے وقت میں ٹیبلیٹ کون سے وقت میں نہ لی جائے تو ڈائبٹیز کا مریض جو ہے ان کا نظم اگر اپنا لے تو روزہ رکھ سکتا جیسے شوگر کے کم کرنے کی جو ٹیبلٹ ہے اس کو شہری میں منع کرتے ہیں کہ وہ شہری میں نہیں لے اس لیے کہ جب اس کی شوگر گرے گی تو اس میں یہ ہوگا کہ روزے کی حالت میں پریشانی ہوگی تو اس کا ٹائم ٹیبل انہوں نے ایسا بتایا اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے نظام کے مطابق اگر ایسا مریض گولیاں لے تو روزہ رکھ سکتا ہے الحمدللہ میں بھی تحدیث سے نعمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ مجھے تقریباً دس سال سے شوگر کا مرض ہے مگر الحمد میں روزے رکھتا ہوں اس کے ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی عزم مسمم کر لے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے اللہ کی مدد شامیل حال ہو جاتی یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہی وہ صبر دیتا ہے وہی وہ اجر دیتا تو اس طرح آدمی اگر ایسی صورت نہ ہو کہ بالکل ہی پانچ سو آٹھ سو سات سو ایسی صورت میں دو کہ وہ روزہ نہ رکھے یا روزے میں انسولین لے سکتا ہے یا پھر روزے کا فدیا دے جو آخری صورت یہ